بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم, وتنسون أنفسكم وأنتم تطلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها إلا عَلَى بقر آیت نمبر چوالیس اللہ رب العزت یہاں سے مرون صد البر و تنسول الکتاب یہود کو خطاب فرما اور ایک بری عادت سے ان کو اللہ تعالی منع فرمارے وہ عادت یہ تھی کہ یہود میں سے جو لوگ مسلمان ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے تھے تو کچھ لوگ تھے ان کو کہتے تھے کہ آپ ایمان لیں لیکن اپنے ایمان پہ مضبوط رہیں اس پہ قائم دائم رہیں اور خود ایمان نہیں لاتے تھے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس طرح تم کرتے ہو یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو یعنی ایمان لے کا حکم تو تمہارے لیے بھی ہے تم خود ایمان نہیں لاتے اور دوسرے لوگوں کو ایمان لانے کے لیے یا ایمان پر استقامت کی آپ تلقین کرتے ہو حال یہ ہے کہ تم پڑھتے ہو کتاب کو کتاب سے مراد تورات ہے تم عالم ہو تورات کے اور تمہیں اللہ رب العزت نے تورات کے علم سے نوازا ہے تم جاہل تو نہیں ہو لہذا ایسی بات کرنی کہ خود بندہ عمل نہ کرے دوسروں کو کہے یہ اچھی بات نہیں ہے اس عائد سے یہ بات معلوم نہیں ہو رہی ثابت نہیں ہو رہی کہ انسان اس وقت تک کسی اور کو نکی کا حکم نہ کرے جب خود نہ نہ کرتا ہو نہیں اگر خود نیکی نہیں بھی کرتا لیکن دوسروں کو نیکی کرنے کا حکم دینا اس سے ممانعیات نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ انسان پہلے اس نیکی کو خود کرے اور اس کے بعد پھر اس نیکی کا حکم دے جیسے کہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی علی مجمعی جہاں بھی دعوت کے لیے جاتے تھے لوگوں کو دعوت دیتے تھے اسلام کی مسلمانی کی تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ کون مثلنا ہمارے جیسے ہو جاؤ یعنی جیسے کہ ہم ہیں عمل کرتے ہیں سو فیصد اسلام پر دین پر اسی طرح ہم ہو جاؤ آج کل کے مسلمان اس طرح کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ اب میرے جیسے ہو جاؤ وہ کہیں گے کہ آپ جیسے کیسے ہو جاؤ آپ کون سے صحیح مسلمان ہو اس لحاظ سے مطلب مسلمان یہ ہے کہ نیکی کا حکم یا امر بالمعروف نہیں عرم منکر کر سکتا ہے اگرچہ وہ بعمل نہیں ہے بعمل عمل ہے لیکن یہ ہے کہ اگر بعمل ہو کے کرے تو اس کا تاثیر زیادہ ہوگا اور وہ اچھی بات ہوگی تو اللہ رب العزت نے یہاں ان کو روکا اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ عالم بعمل نہ بنو عالم بننا ہے تو بعمل بنو عالم بمل کی مثال ایسی ہے جیسے کہ شما ہو اور وہ جلتی ہو جلتے جلتے وہ روشنی تو دیتی ہے باقی لوگوں کو لیکن اس کو اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے خود اس نے ختم ہونا ہے اور اسے جل جانا ہے تو اسی لحاظ سے اگر علم ہے علم کا فیض لوگوں کو دے رہے ہیں لیکن خود عمل نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کا اپنے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا فائدہ دوسروں کے لیے ہے لیکن اپنا فائدہ تب ہوگا جب اس پہ عمل کرنے کے انسان کوشش کرے تو لہٰذا یہاں عالم کو بعمل بننے کا اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں تلقین فرماتے ہیں کہ عالم تو ہو تم کتاب تمہارے پاس ہے تورات اللہ نے دی ہوئی ہے اور تورات کے علماء ہو تم اور اس علم کے باوجود تم کام ایسے کرتے ہو کہ وہ بے عمل بات ہے اور اس طرح لوگوں کو عمل کا کہتے ہو تم خود بے عملی کرتے ہو لہذا اس طرح نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلاں تعکل کیا تم عقل نہیں رکھتے یعنی تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اگر کسی کو نیکی کا حکم دیا جائے تو خود بھی اس پہ عمل کرنا ضروری ہے تاکہ تمہاری بات میں کوئی نہ کوئی اثر ہو انسان جب کسی بات پر خود عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی بتاتا ہے تو اس میں پھر اثر زیادہ ہوتا ہے اللہ رب العزت نے یہ علم بعمل ہونے کی طرف شرح فرما دی ہے کہ علم کرو عالم بنو لیکن بعمل بنو بے عالم نہ بنو کیونکہ یہ فائدہ اب ذاتی فائدہ بھی ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ علم ایسا ہو کہ وہ متعدی بھی ہو دوسروں کو بھی کیا ہو فائدہ ہو میں۔ یہاں سے اللہ رب العزت وسطی بالصبر والصلاح و ان نہ کبیر عل الفاظ یہاں سے اللہ رب العزت جو حب مال ہے حب جا ہے اس کا علاج بتانا چاہتے ہیں اور اصلاح نفس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی نفس کا اصلاح کرو اپنی نفس کے اصلاح کے دو طریقے بتا دیے اللہ ربزت نے اور ساتھ ساتھ حب مال اور حب جان جو ہے اس سے بچنے کے لیے اللہ نے دو طریقے بتا دیے اصلاح نفس ضروری ہے انسان کے لیے اور اسی طرح انسان کے اندر جب حب جا حب مال آ جاتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے اس سے بھی بچنا چاہیے تو اللہ رب الزد یہاں دو طرح کے علاج بتاتے ہیں ایک علاج ہے صبر کا اور ایک علاج ہے کس کا سلاد کا صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب ہوب حب جاہ حب مال کو چھوڑ دیتا ہے تو طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں انسان کو کوئی معاف نہیں کرتا تو لوگوں کی باتیں سننے کے بعد انسان کیا لے صبر سے کام لے لوگوں کی باتوں میں نہ آئے ورنہ تو انسان پھر کامیاب نہیں ہو سکتا اصلاح نفس جب انسان کرنا چاہے تو صبر سے کام لے اصلاح نفس کی طرف جب انسان قدم رکھتا ہے تو لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو اچھا خاصا اچھا آدمی تھا پتنی کیا ہو گیا اس کو سفی بن گیا کوئی کہتا ہے کہ رکھی اس نے فلان ہو گیا یہ ہو گیا گویا کہ اس نے کوئی جرم کیا نا اوز تو ان باتوں کو سن سن کے انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے اور اسی طرح اللہ ربرض حکم فرماتے ہیں وصلہ اور تم استع حاصل کرو نماز کے ساتھ اس کو نماز اس سلاد کو سلاط حاجت کہا جاتا ہے یعنی اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا جب بھی کسی مشکل میں تم پاس جاؤ پاس جاؤ تو اس کی خلاصی کا راستہ کیا ہے صرف اور صرف نماز ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اللہ کے ساتھ مناجات کیا کرو اس کو سلات حاجت کہا جاتا ہے تو سلاط حاجت کی طرف آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا جب بھی کوئی امر پیش آتا تھا تو وہ رجوع فرمایا کرتے تھے نماز کی طرف وہ نماز پڑھا کرتے تھے یعنی نماز میں رجوع اللہ یہ مقصود ہوتی ہے خوشو اور خضو کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کرنا اور اس مشکل میں جب انسان پھنسا ہو اس میں سے نکلنے کی اللہ سے مطالبہ کرنا اور اللہ سے درخواست پیش کرنی ہے کہ اللہ اس مشکل میں میں پھنسا ہوں لہٰذاظ اس مشکل سے مجھے نکالو اس کو سلاط حاجت کہا جاتا ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس کسی سفر سے آ رہے تھے راستے میں اس کو خبر ملی کہ آپ کا بیٹا وفات پا گئے اور دنیا سے وہ چلے گئے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سواری روکی اور اترا سواری سے اور دو رقع سلاط حاجت پڑی اور ساتھ کہہ دیا اننا للہ ہی ہو انا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيهِ <راجعون> تو یہ تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو تو صحابے اس پہ بعمل ہوتے تھے عمل کیا کرتے تھے تو آج کل بھی کوئی ایسی کوئی مصیبت انسان سن لے یا بات مصیبت کی آ جائے تو انسان کو سب سے پہلے صبر سے کام لینا چاہیے اور اسی طرح سولاد سے انسان تھوڑا سا صبر کا ارادہ کرے اور صبر دل میں لاتے رہیں تو اللہ رب العزت صبر کی توفیق بھی دیتے ہیں یہ صبر بھی اللہ کی توفیق سے مل جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا اس کا طلب تو کرے اگر طلب صبر کا ہے تو انسان کو اللہ رب العزت صبر دے دیتے ہیں کسی بڑی مصیبت میں بھی اس کا دل اللہ تعالیٰ بڑا کر دیتے ہیں اسی طرح نماز سے انسان کو بڑا سکون ملتا ہے کیونکہ یہ اپنا تعلق بنا لیتا ہے کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ اور اللہ کی ذات سے بڑی چیز کوئی اور نہیں ہے تو لہٰذا انسان کو اس سے بڑی تسلی ہو جاتی ہے اللہ نے اصلاح نفس اور حب جاہ اور مال حب مال سے بچنے کے لیے دو طریقے بتا دیے صبر اور صنعت اور اللہ فرماتے ہیں وہ انحابش کی نماز جو ہے نقبیر یہ بہت باری ہے یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا اللہ عل الخواش مگر ان لوگوں پر یہ آسان ہے جو خواش عین ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے اللہ کا ڈر ہے اور ان کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو نماز کی طرف آنا نماز پڑھنا صلاح حاجت پڑھنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ورنہ یہ بہت باری ہے شیطان اس کی طرف نہیں آنے دیتا کیونکہ شیطان سجدے سے بڑا ناراض ہو جاتا ہے اور سجدہ کرنا اللہ کے سامنے اللہ کے لیے شیطان کے اوپر یہ گولی جیسی چیز لگ جاتی ہے لہٰذا شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی انسان کو کم از کم نماز سے روکے اور خاص طور پر صلاح حاجت سے تو اللہ رب العزت نے فرمائی یہ ہے تو باری لیکن خاشعین پر یہ باری نہیں ہے ان کے کی لیے کیا ہے یہ کام کرنا آسان ہے ابھی خاشعین کی اللہ رب العزت تعریف فرماتے ہیں کہ خاشعین کون لوگ ہیں کون وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہر وقت اللہ سے خوف اور حراس میں ہوتے ہیں اور ان کا دھیان اللہ پہ ہوتا ہے تو اللہ رب الزت فرماتے ہیں اللہ دین یا یہ وہ لوگ ہیں جو گمان کرتے ہیں گمان سے مراد یہاں عقیدہ رکھنا ہے یعنی ان کا یقین ہے عقیدہ ہے ان کا ان ملاقو بھیم کہ بے شک یہ لوگ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے ملاقات سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے آمنا سامنا کرنا ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہونی ہے حاضری وہاں ہونی ہے اللہ کے سامنے اور وہاں حساب کتاب دینا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بے شک یہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے انہوں نے تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی اور اللہ کی طرف جانا ہے جب یہ دو باتیں انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو انسان ہمیشہ اللہ سے پھر ڈرتا رہتا ہے اور سیدھا رہتا ہے اگر اللہ کی وجود اللہ کے ساتھ حساب کتاب کا معاملہ انسان کے دل میں ہو تو انسان ہمیشہ پھر محتاط رہتا ہے اور وہ ہاشیا رہتا ہے ہر معاملے میں پھر اللہ سے ڈرتا ہے احتیاط سے پھر چلتا رہتا ہے اور اس کے سارے معاملات احتیاط کے ساتھ ہوتی ہیں تو لہٰذا وہ پھر زندگی میں کامیاب رہتا ہے اللہ رب العزت خاشعین کی تعریف فرماتے ہیں اللہ یہ وہ لوگ ہے جو عقیدہ رکھتے ہیں اس بات کی انہم ملاق و رب کہ بے شک یہ ملاقات کرتے ہیں اللہ کے ساتھ وہ ان ہی راجن اور بےشک یہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں اللہ کی طرف جانے کا ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے یہ اجمال اللہ نے بیان کی ان نعمتوں کا جو کہ اللہ رب العزت نے بنی سرائیل پر کی تھی اللہ نے فرمایا کہ کم از کم تم تو ایسا نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں نہ کیا کریں کچھ مکہ اگر کرتے ہیں تو وہ تو جاہل لوگ ہیں نادان ہے ان پڑھ ہے تم تو پڑھے لکھے ہو تم تو صاحب علم ہو صاحب نسبت ہو تمہیں ایسی نہیں کرنی چاہیے اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں تمہارے اوپر ان نعمتوں کا اللہ رب العزت ایک قسم کا اس نے اجمال بیان کیا ابھی یہاں سے اللہ رب العزت اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل لذکر و نعمت یلََ تو علیہ کم وی فلط وہی خطاب ہے اللہ کا لیکن یہاں تفصیل اللہ بیان فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل یہ پہلے بھی بات گزری ہے کہ بنی اسرائیل سے مراد بنی کا مطلب ہے اولاد اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا بقب ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اے اولاد یعقوب اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد قسکور تم یاد کرو میری نعمت ہے وہ نعمت ہے اللہ کے نام تو علی جو میں نے تمہارے اوپر انعام فرمائی اور تم پر انعام کیے ان نعمتوں کا وہ کیا کیا چیز ہے وہ ان فضولتوں تم العالمین اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اور یہ کہ میں نے بے شک تم کو فضیلت دی العالمین یعنی اس وقت کے لوگوں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت دی ہوئی ہے دنیا کے سب لوگوں پر ورنہ تو اللہ کے بعد تو مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے پھر اس کے بعد صحابہ کے کا ہے صحابہ میں, میں پھر کیٹیگریز ہے جو خلفۂ راشدین ہیں یہ سب سے پہلے ہیں تو اسی طرح عالی العالمین فی الق الوقت تو میں فضیلت دی تھی اللہ رب العزت نے عالم پر یعنی اس وقت کے لوگوں پر جو موجودہ لوگ تھے ان سب پر تم کو فضیلت دی تھی یہ فضیلت کس لحاظ سے ہے یہ فضیلت اس لحاظ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو دو چیزوں سے نوازا ایک تو علمی دولت سے نوازا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے زمین کی سلطنت فرعون سے لے کر ان بنی سرحل کو دے دی اللہ رب العزت نے فرعون سے جو کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا اور مصر کا بادشاہ تھا اور بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا کے رکھا تھا اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق کر دیا اور اس کے بعد جو سلطنت تھی اللہ نے بنی اسرائیل کی سپورٹ کر دی اور دوسری بات یہ کہ علمی دولت اللہ نے بنی اسرائیل کو دی تھی علمی دولت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر انبیاء کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے یہ بنی اسرائیل ایک قسم کے صاحب نسبت ہے یا کی اولاد ہے اور اس میں بڑے انبیاء گزرے ہیں تو یہ گویا کہ انبیاء کی قسم کی کیا ہے اولاد ہے تو اللہ رب العزت نے دونوں نعمتوں کی طرف اشارہ فرما دیا وہ ان فضلتوں کو بے میں فضیلت دی تھی اس وقت کے لوگوں پر یعنی دولت کے لحاظ سے سلطنت کے لحاظ سے اور علمی دولت کے لحاظ سے بھی دونوں لحاظوں سے اللہ رب العزت فرماتے کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی کم از کم اس کا راج رکھیں اس بات کو یاد کیا کریں اللہ رب العزت یہاں ان کو نصیحت فرماتے ہیں جب صاحب فضیلت ہو تم اور تم صاحب نسبت ہو تو پھر کیا ہے ڈرو اس دن کا نفس نفس شعیح جو کہ بدلہ نہیں دے سکتا ایک نفس دوسرے نفس کے بارے میں شعی ان ذارا بروی ان ذکر ہے یہاں اور جب بھی نکیرا کہاں آ جاتا ہے تو اس سے مراد موم مراد ہوتا ہے یعنی کسی چیز کے بارے میں بھی کوئی چیز بھی ہو تو وہ وہاں تمہارے لیے فائدہ کوئی نہیں دے سکتا یعنی لاتجی نفس و نفس ان یعنی کام نہیں آ سکتا ایک نفس دوسرے نفس کے لیے ذرا بر بھی اور اللہ نے فرمایا والا یقبل مینا شفا نہ اس سے کوئی شفاط قبول ہوتی ہے اِلَّا بِإذن اللہ بز بلّا کوئی شفاط اللہ کے سامنے نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے الع علمن عظیم الرحمن وقال ثواب اللہ رب العزت کو جو عزن دے اجازت دے تو وہی آدمی وہاں بول سکے گا اور کسی کا شفاعت کر سکے گا ورنہ شفاعت کا کرنا یہ بھی اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں ہے یہ کوئی اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتا جب تک اللہ اس کو شفیع نہ بنائے اور اللہ اس کو اجازت نہ دے اور اسی طرح یہ وہ دن ہے اس دن سے ڈرو ولازو منع اللہ فرماتے ہیں کہ نہ اس سے لیا جائے گا کوئی برابری کا بدلہ ولاحم بن سرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی تو اس دن نہ مدد پہنچے گی کسی کی کسی کی طرف نہ فیدیا لیا جائے گا اور نہ کسی کے سفارش قبول کی جائے گی کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا یہ وہ دن ہے کیونکہ اس دن میں یوم یخر المر امن عقی و ام ہی و بی ہی واہ و بنی اللہ رب الز فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے جس دن میں بچے والدین سے والدین بچوں سے خاون بیوی سے بیوی خاون سے بھاگیں گے اور ایک دوسرے سے منہ چھپا کے پھریں گے تاکہ کوئی آدمی ہم سے نیکی نہ مانگے ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈبا ہوگا نفسا نفسی کا دور ہوگا تو اللہ ربز فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو یہ دن آنے والا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ دن نہیں آنا اس دن نے آنا ہے اور اس دن جو کام آنے والی چیز ہے وہ انسان کے اپنے اعمال ہے لہذا تم اپنے اعمال کو درست کیا کرو اور اس دن سے ڈرا کرو جب یہ اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہو روز قیامت کی حاضری انسان کے دل میں ہو تو انسان کیا رہتے ہیں انسان سیدھا رہتے ہیں اور انسان پھر دوسرا راستہ نہیں اختیار کرتا تو اللہ رب العزت نے یہاں بھی اصلاح نفس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اصلاح نفس کس سے کیا جا سکتا ہے یعنی روز آخرت کو ذہن میں رکھا کرو اس روز آخرت کو حاضر ناظر رکھا کرے گویا کہ یہ دن ایک نہ ایک دن آنے والا ہے اسی لیے کہ عربی میں کہتے ہیں کل ما آنف قریب ہر آنے والی چیز وہ قریب ہوتی ہے ہر آنے والی چیز وہ کیا ہے وہ قریب ہے اس کے منزل قرب کی طرف آتی جاتی ہے یہ نہیں کہ بعید ہو جاتی ہے بلکہ قریب ہو جاتی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی روز قیامت کا وہ دن ہے کہ کوئی آدمی کسی کا کام نہیں آتا نہ کوئی آدمی کسی کا مدد کر سکتا ہے دنیا میں تو مختلف طریقوں سے ایک انسان دوسرے کا مدد کر لیتا ہے مدد لے لیتا ہے ہاں جی سفارشیں بھی چلتی ہے یہاں کوئی انسان کسی ضعیف انسان کسی کبھی انسان کی مدد لے لیتا ہے اور اسی طرح کچھ کبھی کبھی معاملات پیسوں کے بھی چل جاتے ہیں ہاں جی بھی آدمی دے دیتا ہے چلو تھوڑا سا پیسے دے دیے تھوڑے سے پیسے دے کر اپنا کام کروا لیا لیکن روز قامت میں یہ چیزیں نہیں چلنی رہی کیونکہ وہاں جو اختیار ہے الملک یوم عید اللہ سب اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہاں سب کے سب بے اختیار رہ جائیں گے شفاعت وہی کر سکے گا جس کو اللہ عزت دے گا جس کو اللہ اجازت دے گا تو اللہ رب العزت نے ایک نعمت کی ہاں ذکر فرمائی کہ انی فضلتکم کو العالمین یہ فضیلت کے بات اللہ نے فرمائی دوسری نعمت کی اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے ظالم سے تمہیں اللہ نے نجات دلائی ایسا ظالم کہ اس کے دل میں ذرا بار بھی رحم نہیں تھا تمہارے بچوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور تمہاری بچیوں کو وہ زندہ چھوڑتا تھا تاکہ ان, ان سے خدمت لی جائے بچیوں کو اس لیے نہیں مارتا تھا کہ تاکہ خدمت لی جائے اللہ رب العزت نے فرمایا جئی نا فراؤن یس نہ یہاں بچوں کا مارنا بچیوں کو چھوڑ دینا بچوں کو کیوں مارتا تھا فسرین لکھتے ہیں کہ بچوں کو اس لیے مارتا تھا کہ کسی نجومی نے بتایا تھا فرون کو بنی اسرائیل کے اندر یا آپ کے قوم کے اندر ایک بچہ پیدا ہو جائے گا بچہ پیدا ہونے والا ہے اور اس بچے کی وجہ سے تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی اور وہ تمہارے لیے مد مقابل بن جائے گا تمہارا مخالف بن جائے گا تو لہذا یہ پیشن گوئی کسی نجومی نے کی تھی تو اس کے بنا پر فرعون نے اعلان کیا کہ جہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ذبح کیا کرے اس کو زندہ نہ چھوڑے یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلا آ رہا تھا تو اسی سال میں اللہ رب العزت نے علیہ السلام کو پیدا کیا جو کہ وہ فرعون کے لیے بعد میں سرد درد بنا اور اللہ رب العزت نے اس مساء علیہ السلاۃ السلام کو اس کے گھر میں ہی جا کے پالا اور فرعون ہی اس کو پالتے رہے اللہ نے دکھایا جس چیز کے لیے تم بچوں کو مار رہے اسی بچے کو تمہارے گھر میں میں تمہارے ہاتھوں سے بڑا کر دوں گا اور اس کی پرورش میں کر دوں گا تو اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں کہ اے بن اسرائیل کس نعمت کو بھی کبھی یاد کیا کرے وہ عید نجیلا کو یاد کرو اس وقت کو بھی جب تمہیں اللہ نے اللہ فرماتے ہیں میں نے نجات دی تمہیں مین عال فرعون عال میں سے صرف فرعون نہیں تھا اس معاملے میں عال فرعون سارے کا سارا اس کا یعنی جو اقتدار حکومت تھے سارے کے سارے لوگ وہ ظلم کیا کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے یسوع من العذاب تمہیں عذاب دیتے تھے تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے وہ یسو من کم یسوم ببان عذاب ہے تمہیں عذاب دیتے تھے سو العذاب یعنی بہت بڑا عذاب بہت برا عذاب وہ کیا تھا یوتھ بےخونا بنا حکم یہ تفصیل ہے اس کی یعنی تمہارے بچوں کو مار دیتا تھا وہ ذبح کرتا تھا نسا اکم <مِسَاءَكُم> اور تمہاری بیٹیوں کو وہ زندہ چھوڑتا تھا بعض مسرین کہتے ہیں وہا اکم <مِسَاءَكُم> اس کا ترجمہ یہ بھی بن سکتا ہے کہ بے حیا کرتا تھا تمہاری بچیوں کو مطلب ہے کہ اس کے ساتھ اس بنا وغیرہ کرتے تھے یا زندہ چھوڑتا تھا اس لیے کہ تاکہ یہ ہماری خدمہ ہو اور ہماری خدمت کرتی جائے تو اس وجہ سے وہ زندہ چھوڑتا تھا اور بچوں کو مارتا تھا اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا امتحان تھا تمہارے اوپر اللہ نے اس امتحان سے تمہاری جان چھڑوا دی وفی دل قم بالعم ربی عظیم اللہ فرماتے ہیں اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا وفی دال یہ ساری کی ساری, ساری صورتحال میں جو تمہاری اوپر تھی بلا اس میں امتحان تھا میرا رب تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑا اس امتحان میں تم پسے ہوئے تھے اور اللہ رب العزت نے اس بڑے امتحان سے تمہیں نجات کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک بہت بڑا امتحان تھا اور اس امتحان سے اللہ نے تمہیں نجات دی اور تمہیں اس امتحان سے اللہ نے نکال دی تو اللہ رب العزت یہ دو نعمتوں کا یہاں ذکر فرما لیا ایک تو یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے فضیلت دی دوسری بات یہ ہے کہ فرعون کے عذاب سے تمہیں نجات دی جو کہ تم امتحان میں پھنسے ہوئے تھے اور اس امتحان سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی ابھی نجات کے کیا صورتحال حال ہے نجات کس طریقے سے دی فرعون کو اللہ نے اندھا کر دیا یا پکڑوا کے جیل میں ڈال دیا نہیں اللہ رب العزت نے ان کے سامنے فرعون کو غرق کر دیا پانی کے اندر اسی پانی میں سے بنی اسرائیل گزر کے جاتے ہیں ان کے لیے راستے بن جاتے ہیں جب فراون پیچھے سے آتا ہے ان کو پکڑنے کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں ان کو فرعون کے اوپر پانی یکجا ہو جاتا ہے اور وہ سارے کے سارے لشکر سمیت اس سارے لوگ ڈوب جاتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دیتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ ان کو دشمن کو اللہ نے ان کے سامنے ان کی نظروں کے تحت زلیل کروا کے دنیا سے ختم کر دیا تو یہ اس کی تفصیل اللہ رض فرماتے ہیں وہ عید فاروق نب البحر یاد رکھے اس وقت کو بھی جب ہم نے پاڑ دیا تمہارے لیے بہر کو بیکوم یعنی لکوم یا تمہارے تمہارے آنے پر بہر کو پاڑ دیا کیا مطلب اس میں راستے بن گئے وہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل آپس میں یہ بارہ قومیں تھی تو اللہ رب العزت نے ہر قوم کے لیے الگ الگ راستہ بنا دیا بارہ راستے بن گئے اس باہر میں تاکہ گزرتے ہوئے بھی اختلاف نہ کرے آپس میں اور آسانی سے یہاں سے گزر سکے تاکہ ایک راستے میں چل پڑنے سے یہ آپس میں کوئی اختلاف پیدا نہ ہو ان کا تو اللہ رب العزت نے یہ بھی ان پر ایک بڑا احسان کیا یہ بارہ قومیں تھیں اور یہ آپس میں مختلف ہی رہتے تھے اللہ رب العزت نے ان کو پار کروا لیا اور باہر کے اندر راستے بن گئے اللہ فرماتے ہیں فائن جے پس تمہیں نجات دے دیا اللہ رب العزت نے اسی باہر سے عبور کروا دیا تمہیں پار کر دیا راستے بن گئے نکل گئے تم جب فرعون تمہیں پکڑنے کے لیے پیچھے سے آ رہا تھا لشکر سمیت وہ غرق آل فرعون اللہ فرماتے ہیں ہم نے ڈبو دیا آل فرعون کو یعنی فرعون سمیت فرعون سمیت اللہ نے علی آل فرعون کو ڈبو دیا اس پانی کے اندر جب انہی راستوں پہ فرعون اس کا لشکر آ جاتا ہے اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ کٹا ہو جاؤ ان کو ڈبو دو غرق کر دو اللہ رب جو فرماتے ہم نے غرق کر دیا علی فرعون کو اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے یعنی تم اس چیز کی چشمدید گواہ ہیں تم انکار بھی نہیں کر سکتے تمہارے سامنے پھر ان کو پکڑ کے اللہ نے غرق کر دیا لشکر سمیت اور تم دیکھ رہے تھے جب دشمن تباہ ہو رہا ہو تو انسان بڑا خوش ہوتا ہے اور جب دیکھ رہا ہو تو اس کی اپنی خوشی ہوتی ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ احسان بھی میں نے تمہارے اوپر کیا تو تمہارے سامنے دشمن ڈوب کر غرق ہو رہا ہے اور تباہ ہو رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے تو اس نعمت کا بھی کچھ راج رکھے اور اس کو بھی یاد رکھا کرے اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھے اس ذات نے جب کہ مشکلات سے تمہیں نکال دیا اپنے دشمن سے چونکہ بہت بڑا ظالم دشمن تھا اس سے تم نجات دلا دی تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھے تو آج وقت آیا اس کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم اتباع کرو اور وہ بھی اللہ کے کہنے پر تو لہٰذا اللہ کی بات مان جاؤ اللہ رب العزت نے یہاں ان کی نعمتوں کا ذکر متوں کا کر دیا وہ عید وجنا منہ لیلہ یہ اگلی بات آئندہ پڑیں گے ان شاء اللہ, ای ان شاء اللہ. رب الحمد للہ رب الم اللہ